نہیں کہ اپنوں سے جہاد کرنا سخت تر ہے زیادہ مشکل ہے دشمنوں سے جہاد کرنے کے مقابلے میں تو خون کے رشتوں کا کچھ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کا کہ اگر خون کے رشتے ہیں اور وہ خون کے رشتے ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو یہ بڑی ہی سخت انسان کی آزمائش بن جاتی ہے اس میں کرنا کیا ہے وہ بتایا گیا ان کا حق تو ادا کرنا ہے لیکن دلی تعلق نہیں ہو سکتا ان سے شدت کی محبت ان سے ہو نہیں سکتی کہ ان محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کہ پھر اللہ کی محبت سے ہم ریزائن کر جائیں کنارہ کش ہو جائیں فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ان انکانہ اگر ہیں آبا اکم تمہارے باپ و ابنا اکم اور تمہارے بیٹے مراد ہے اولاد و اخوان اور تمہارے بہن بھائی و ازواج اور تمہارے جوڑے یعنی شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر وہ عشی رت اور تمہارے عزیز و اقارب وہ اموال طرف تموہ اور وہ مال جو تم نے کمائے و تجارتن تقشونہ کسادہ اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند ہونے کا تم کو خوف ہے وہ مساکن و اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں آٹھ محبتیں گنوائی گئی ہیں پانچ رشتوں کی تین مال کی اب کہا گیا ایک ترازو ذرا لگاؤ تم اپنے اندر اور تم ایک پلڑے کے اندر ان آٹھ محبتوں کو ڈالو اور دوسرے پلڑے کے اندر کیا ڈالو احب الیکم من اللہ زیادہ تم کو یہ محبوب ہو گئی ہیں اللہ کے مقابلے میں وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ جہاد ان فی سے ہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں ناکام ہو گئے آپ دیکھیں یہ تو آٹھ محبتیں ہیں. ان میں سے تو ایک ایک چیز کی محبت اتنی بھاری اتنی وزنی ہے کہ جو اللہ رسول اور جہاد کی محبت پر غالب ہے کہاں کی یہ آٹھوں لیکن اگر یہ ہو گیا تو بسو جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو کس انتظار میں بیٹھے ہو جاؤ ہر اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے واللہ لا دل قوم فاسکین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا محبت سے منع نہیں کیا احب سے منع کیا ہب ہو اہب نہ ہو جائے محبت کرو لیکن اللہ سے زیادہ نہیں یہ محبتیں جو ہیں یہ کہیں تمہاری کمزوری تمہاری مجبوری نہ بن جائیں تمہارے پیروں کی بیڑیاں نہ بن جائیں تم ضرور اپنے آبا و اجداد اپنے بزرگوں کا خیال کرو لیکن ان کی محبت کے اندر اس قدر تم محو نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ رسول کے احکامات توڑنے لگ جاؤ اولاد کی محبت اس کے بارے میں تو فرمائے کہ تو فتنہ ہے اتنے بچے اچھے لگنے لگ گئے کہ حرام کو حلال کر لیا ان کے لیے یا ان کی خاطر جو ہے وہ بہت کچھ دین چھوڑ دیا یا بہن بھائیوں کی محبت اور دیکھیں نا ان کے لیے پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آخر اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ رشتے نبھاؤ اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ اللہ کہا قدا کرو اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ ان رشتوں کا حق ادا نہ کرو تم آپ دیکھیں قرآن میں تو کتنا آیا ہے کہ ان رشتوں کے حق دو خیال کرو ان کا رحمی رشتوں کو جوڑو اللہ کسی کا حق نہیں مارتا لیکن لوگوں کا حال کیا ہے جب وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنے تنگ دل اتنے تنگ نظر ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حق پر ڈاک ڈال کر ان کو حق دے دیا جائے وہ کہتے ہیں اللہ کے حصے کا حق بھی مجھے دو ہسبینڈس کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے میری بات مانو ورنہ دھمکیاں ہیں ایٹیٹیوڈ کے مسائل ہیں ایک طرح کا ایموشنل بائیکاٹ ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لوگ اٹھا رہے ہیں اس چیز کو لیکن ایمان والے کیا ہیں اشد حکب اللہ جب رہتے ہیں وہ اس بات پہ نہیں ہمیں اللہ زیادہ محبوب ہے اور خاندانوں کی محبتیں یہ ساری محبتیں ان دونوں کے درمیان ایک تگف وار ہوتی رہتی ہے اللہ رسول اور ان محبتوں کے درمیان دنیا میں تو یہ محبتیں ہمیں لگتا ہے ہمیں بچا لیں گی ہمارے کام آئیں گی ہمارے کام بنا دیں گی لیکن جس کا تعلق واقعی قرآن سے جڑ گیا وہ جانتے کہ کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ فائدہ دینا چاہے کوئی نقصان دے نہیں سکتا اور اگر اللہ نے کوئی نقصان دینے کا ارادہ کر لیا آٹھوں کی آٹھوں مل کر کچھ نہیں کر سکتی اور جب ان کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہر آزمائش میں انسان ناکام ہر آزمائش میں ناکام ہوتا ہے ہر دفعہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ایکسکیوز ڈھال کس کو بناتا ہے ان محبتوں کو کہتے دیکھیں جی کیا کریں ہم تو کرنا چاہتے ہیں نا لوگ کرنے ہی نہیں دیتے اس کا مطلب یہ سینٹنس کیا بتا رہا ہے کہ ان کی محبت زیادہ بڑھ گئی ہے ہوگا کیا کہ انسان پھر جہاد نہیں کر سکے گا یہ محبتیں قید کر لیتی ہیں قید خانہ بن جاتی ہیں پرزن بن جاتی ہیں اس کے لیے اس کے اندر وہ قید ہو جاتا ہے جہاد کر نہیں پاتا انسان ہم جہاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بیٹھے رہیں ان گھروں کے اندر ان محبتوں کے اندر ان رشتہ داریوں کے اندر برا بھلا ہر قسم کا تعلق نبھاتے رہیں ہر طرح کی بدت میں ہر طرح کی رسم میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں کریں گے تو لوگ خفا ہوں گے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں ہم محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں تو مومن کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں بھی مجبور ہوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ کی فلاں رسم میں اور فلاں چیز کے اندر لیکن آئی ایم سوری میں مجبور ہوں اللہ کی محبت کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا آئی ایم سوری اللہ ناراض ہو جائے گا میں نہیں کر سکتا تو جو مجبور ہے ٹھیک ہے اپنی مجبوریوں کے خال میں بیٹھے رہیں اللہ کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے حق تو غالب آئے گا اللہ کا دین تو غالب آئے گا لیکن کیا ہوگا یہ جو ہیں محروم رہ جائیں گے ان کے لیے کوئی اللہ کے ہاں اجر نہیں کوئی ان کے لیے بشارت نہیں لقت نسر کو موۃنہ کثیرا و یوماً اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہ ہنین کے روز بھی تم اس کی شان دیکھ چکے ہو اب یہاں غزوہ ہنین کا ذکر ہے شوال آٹھ ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے ہنین کے نام کی وہاں یہ مارکہ پیش آیا اس غزبے میں مسلمانوں کی طرف سے بارہ ہزار کی فوج تھی اس سے پہلے کسی اسلامی غذبے میں اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی کھٹی نہیں ہوئی تھی دوسری طرف کفار کی تعداد بہت کم تھی اس کے باوجود یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے اتنا سخت مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر اب پھیل گئی کہ پھیل گیا اس کی طرف اشارہ ہے کیا ہوا تھا اس آجبت کم اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا وہ بات کی نا ہم نے ہیڈ کاؤنٹ کی پھر تعداد مسلمانوں نے سوچا ہوگا اور سب نے نہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سوچا ہوگا ایک زمانہ تھا جب مسلمان تین سو تیرہ ہوتے تھے تو نہ ہارتے تھے تو آج تو بارہ ہزار ہیں تو آج کیسے ہاریں گے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب کم لوگ ہوتے ہیں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے اور جب بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ وہ کر گا وہ کر لے گا वह है ना कि समबडी everybody नो बडी एवरीबडी थाट समी विल डू इट नो बडी तो आज हम मुसलमानों का यही हाल है कि हम कहते हैं हाँ इतने सारे मुसलमान है ना वो कर लेगा वो कर लेगा और क्या हो रहा है कोई कुछ नहीं कर रहा सब बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे तभी तो ये हाल है इस्लाम का क्या ज़िल्लत है और क्या रसवाई है और क्या हमारी पसपाई है हालांकि कितनी तादाद है वन बिलियन होते हुए हम कितने बेबस हैं आज तादाद कुछ नहीं करती یہ بات یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ تم کو تمہاری تعداد کا غرہ تھا تم نے کہا اتنے سارے ہیں فلم تغنی ان کم شعی ام وغت بما رحبت تما ول تم مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے ذرا آج اپلائی کیجیے زمین اپنی تمام تر وسط کے باوجود کیا مسلمانوں پہ تنگ نہیں ہے یہ ہے لازمی سزا جہاد اور قطال سے منہ پھیرنے کی جب مسلمان جہاد چھوڑیں گے تو زمین اپنی تمام تر وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کہیں ہم پہ تنگ نہ ہو جائیں اور ہم جہاد نہیں کریں گے تو ان گھروں کے اندر ہی اللہ تنگی پیدا کر دے گا تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام لاؤ گے تو لڑائیاں ہوں گی دین پر عمل کرو گے تو جھگڑے ہوں گے رشتہ دار ناراض ہوں گے کہ آج مجھے بتائیں گھر گھر جھگڑے نہیں ہیں کون سا اسلام ہے لیکن کیا ہوا ہے واقع علیہ کمل اردو تمام تر وسط کے باوجود آج اپنے ہی رشتے داروں سے ہم تنگ ہیں ہمارے اپنے ہی گھروں کے اندر گنجائش نہیں ہے ہمارے اپنے ہی معاملات سورے ہوئے سدھرے ہوئے نہیں ہیں یہ جہال سے فرار کی سزا ہے جو اللہ مسلط فرما دیتا ہے ہما ول تو مدبرین اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی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 اب یہ اعلانِ برات کی جو کہ سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا یہ اس کی آخری ہدایت ہے کہ نو ہجری کے بعد اب یہ مشرقین نہ آئیں اب یہ حج نہیں کر سکتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کو ناپاک کہا گیا ان کے عقائد اور اعمال کی وجہ سے دراصل آئیڈیولوجیکل ناپاکی کی بات کی جا رہی ہے فلاح یقرب المسد الحرام بعد عامهم هذا لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے اب جب مشرکوں کو روک دیا گیا تو مسلمانوں کو خیال آیا کہ ان سے تو بہت کچھ ریونیو بھی جنریٹ ہوا کرتا تھا تو اب کیا ہوگا اس خوف کو دور فرمایا و انخف تم اتن فسونی کم اللہ فضل ان اللہ علیم الحکیم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 یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے اللہ کی مارن پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ ادیب بن حاطم جو پہلے عیسائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے جو مختلف سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے اس کی کیا اصلیت ہے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہم ضرور کرتے ہیں فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ڈکری ہوتی ہے اور پوپ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے دے جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے دے تو رب صرف وہ نہیں ہے جس کو کہ مالک یا خالق مانا جائے بلکہ رب اور معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کا کہ حکم مانا جائے اور جس کو شریعت بنانے والا سمجھا جائے کسی بھی عالم کو یا کسی بھی اللہ والے بزرگ کو کبھی ہم نے یہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شریعت میں تبدیلی کریں وہ تو جب دنیا پرست ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی یہ چیزیں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنی مرضی کو شریعت کا نام لے کر پیش کرنے لگتے ہیں اور جو ان کی بات مانے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو ان کو رب بنا لیا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 منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے پروپاگنڈے کا یہ دراصل اس پولیوشن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف باتیں کر کے پیدا کیا جاتا ہے اور اس پولیوشن کی ذت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ایمان بھی بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ بچارے منافق ہو جاتے ہیں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں یاب اللہ اللہ عں یو ہو مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ولو کرے ہلکا کافرون خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے قرآن پر تنقید کرتے ہیں کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں اچھا ایک اور بات آپ دیکھیں یہ جو نور اللہ ہے یعنی کہ اسلام اور قرآن اس کو کہا گیا ہے نا کہ یہ نور ہے اب یہ چیزیں کس کے پاس ہیں یہ مسلمانوں کے پاس ہے نا جب یہ لوگ اس طرح سے انٹلیکچول پولیوشن پھیلاتے ہیں اور اتنا شکوک و شبہات کا طوفان ابھارتے ہیں اس کی زد میں آ کر جب مسلمان اپنا ایمان اللہ پر سے اٹھا کر ان کی باتوں پہ رکھتے ہیں تو منافق بنتے ہیں اور پھر یہ منافق یہ وہ اعلی کار بنتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں جتنی سخت تنقید آج کل خود سو کال مسلمس کی طرف سے قرآن پر اور اسلام پر ہو رہی ہے انہوں نے تو ان غیر مسلموں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور جس کے ہاتھ پہ شمع ہے وہ چاہے تو اس کو سنبھال لے محفوظ کر لے اور وہ چاہے تو اپنے منہ کی پھونک سے اس کو بجھا دے تو آج جو کام پہلے کفار کیا کرتے تھے وہ کام خود آج کے مسلمان میں سے بعض ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے تو باقی قوانین قرآن کے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا انہوں نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی طرح اور بہت سے سو کالڈ مسلمس کیا کچھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور ان سب کو اسائلم پر کہاں ملتا ہے انہیں کفار کے ملکوں میں جا کر ان کو اسائلم ملتا ہے تو نور تو مسلمانوں کے پاس ہے اور مسلمان خود اگر اتنے کمزور ہو جائیں کہ اس کی حفاظت نہ کر سکیں یا اتنے ڈیلیوڈیڈ ہو جائیں کہ خود اس نور کو بجھانے کی کوشش کرنے لگ جائیں تو پھر ظاہر ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ خود حفاظت کر لے گا اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی اللہ محتاج نہیں ہے انسانوں کا یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ باہر کھڑا ہے اور سورج کی طرف پھونکے مار رہا ہے کہ سورج کو بجھا دے تو کیا اس کے پاگل ہونے میں کسی کو کوئی شک ہوگا تو بات یہی ہے یہ اللہ کا نور ہے یہ ان کے منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا اللہ اپنی کتاب اپنے رسول کی حفاظت کا کوئی اور انتظام کر لے گا مسلمان ہوں گے اس نور کو پھیلائیں گے ہم پڑھ چکے سورح معدم میں یو و یو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے فرمایا ارسلہ رسول بالخدا و دین الحقی و کرے مشرقون اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے دوسرے جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو دین کو پھیلانا تھا دین کا پیغام پھیلا دینا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو پھیلانے کی ذمہ داری تو تھی ہی تھی ایک اور ایڈیشنل ذمہ داری بھی آپ پر تھی دین کو نافذ کرنے کی اگر دین کہیں امپلیمنٹ نہ ہوتا نافذ نہ ہوتا تو آخر کیسے کہتے کہ اکمل تو لکم دینکم اکم علیکم تو علم نعمتی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت بھی جو ہے وہ تمام ہو گئی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو لوگ کہتے یوٹوپیا ہے بہت سی لوگوں نے باتیں لکھی ہیں اور بڑی اعلیٰ اعلیٰ باتیں لکھی ہیں وہ عمل میں تو نہیں آ سکیں تو ہم کہتے اسی طرح یوٹوپیا ہے باتیں بہت اچھی ہیں لیکن عمل کب ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملا نافذ کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ورنہ ہم کہتے اچھا سید القوم خادم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے کہاں ہوا خلف راشدین کے زمانے میں دیکھ لیجئے عملی تصویر آپ کو اس کی وہاں نظر آ جائے گی تو یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو نافذ اور غالب کر کے ہی رہے گا آج بھی آپ دیکھیں جو اسلام کی انٹلیکچوئل ویلیو ہے جو اس کے اندر لاجک ہے جو اس کے اندر حق کی علم کی طاقت ہے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دین نہیں کر سکتا کوئی آج کہے کہ اچھا ہمیں دین دو جو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں اسلام ہے فائنینس کی بات کرتا ہے سوشل سسٹم کی بات کرتا ہے مکمل دین ہے آج کتنے ہی ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں انٹرسٹ بہت بری چیز ہے اور واقعی سود کو ختم کر دینا چاہیے عورتوں مردوں کی فری مکسنگ کے نتائج میں جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں اس نے خود ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے خود بخود یہ چیز ہو رہی ہے کوئی دنیا کا دین اسلام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا لوجک اور دلیل کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہ کام کرے گا آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں کرسچینٹی پھیل رہی ہے کن ملکوں میں پھیل رہی ہے جہاں غربت زیادہ ہے اس لیے کہ اس کی انٹلیکچل کوئی بیسس نہیں ہے نا وہ تو خریدنا پڑتا ہے پیسے کے زور پر جبکہ اسلام ان ملکوں میں پھیل رہا ہے جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو یہ اپنے علم اور اپنے لاجک کے بلبوتے پر پاپولر اور مشہور ہو رہا ہے اور جہاں تک اس کے نافذ ہونے کا تعلق ہے مغداد ابن اسود رد اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا یا اونٹ کی کھالوں کا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ سو فیصد لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن یہ ہوگا کہ وہ اسلام کے نظام کے تحت زندگی اپنی بسر کریں گے اور انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دیکھ ہم اپنا حصہ ڈال دیں دیکھیں نا کھاد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا بعض پھل جو ہیں وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتے کیا پتہ میں اور آپ ہم ایسے ہی پھل ہوں لیکن جب وہ گر کر زمین میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر زمین کا حصہ بن کے جو نئے پودے ہوتے ہیں وہ ان کی غذا بنتے ہیں اور کیا پتہ وہ پودے کتنے فائدے مند ہوں تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کوششیں بالکل مٹی میں مل کے نظر بھی نہ آئیں لیکن اگلی نسل کو یہ زیادہ مضبوط کر جائیں ایک ہیڈ سٹارٹ دے جائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا حصہ اس کے اندر ضرور ڈلوا دے چھوٹی سی وہ حکایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب آگ جلائی گئی تو ایک چڑیا تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی تو پرندوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو اس نے کہا وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے بجھانے جا رہی ہوں تو سب ہنسے ہاں اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ بجھے گی اس نے کہا کہ ہاں بجھے گی تو نہیں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاں میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں آگ لگانے والوں میں نہیں تو ہمارے بھی اتنی سی قطرے جتنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں کب بھی مت مایوس ہوئیں کہ اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پتہ نہیں اگلی نسل کو کتنا فائدہ ہو جائے گا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں خواہ کافروں کو کتنا ناگوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو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 یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو تکنظون کی بات کی گئی ہے کنس کا ذکر آ رہا ہے کنس کہا جاتا ہے اس دولت کو جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو اور اوپر ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کے بگڑے ہوئے علما کا کہ کس طرح یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود مال جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اس علیہ السّلام کا قول ان کے بارے میں آتا ہے کہ تم نے میرے رب کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنایا ہوا ہے یہ بھی فرمایا کہ تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر بتاتے ہو لیکن دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو یعنی علماء کا جب حال یہ ہو جائے کہ ساری سہولتیں اپنے لیے لے لیں اور عام لوگوں کے لیے زندگی انتہائی مشکل کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس قوم کے اندر زوال آ گیا تو کہا کہ یہ ساری دولت آگ میں تپا کر ان کو اسے داغ دیا جائے گا برانڈ کر دیا جائے گا مالک اپنے جانوروں اور غلاموں کو پہلے برانڈ کیا کرتے تھے تو جو دولت کے غلام ہوں گے اسی دولت سے ان کو برانڈ کر دیا جائے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تائس ابد الدینار و ابدود ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ اب اگر آپ دیکھیں کہ صرف اس آیت کو ہم لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی جمع نہیں کرنا چاہیے سونا اور چاندی بالکل رکھنا ہی نہیں چاہیے اپنے پاس تو حکم بڑا سخت ہے لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کنز اس کو کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ نہ دی گئی ہو تو اب معاملہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے ان نہ عدت شہور شاہ رنفی کتاب اللہ یوم خلق سماواتی ول اردا منہا اربۃ حرم حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے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 وہ یہ چاہتے تھے کہ حج جو ہے وہ اچھے پلیزنٹ مہینے میں آئے تاکہ ان کی تجارت جو ہے وہ چمکے لیکن قمری کیلنڈر کو اگر وہ فالو کرتے تو یہ ہوتا کہ حج تو پھر ہر موسم میں آتا کبھی سردی میں اور کبھی گرمی میں لہٰذا انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ اپنے قمری سال میں شمسی سال کے مطابق یعنی اس کو کرنے کے لیے ایک کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے تو اس سے ان کا قمری کیلنڈر بالکل شمسی کیلنڈر کی طرح ہو گیا تھا اور حج ہمیشہ خوشگوار مہینے ہی میں آیا کرتا تھا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے ودل بہ الدینہ جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب یہاں سے آگے ذکر آ رہا ہے غزب تبو کا اندرون عرب اسلام کا غلبہ مکمل ہوا اب بیرون عرب اسلام کے غلبے کی کوشش کا ذکر ہے غصب تبو کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے بہت مشکل جہاد تھا دراصل مقابلہ تھا رومن لیجنریز کے ساتھ رومن لشکر کے ساتھ مقابلہ تھا اور بہت بڑی تعداد میں ان کی فوج آنے کا خطرہ تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو کے موقع پر یہ فرمایا کہ ہر قابل مومن مرد کو نکلنا ہے یعنی اس کے اندر چوائس نہیں تھی اب تک تو یہ چوائس تھی نا کہ جو نکلنا چاہے جہاد کے لیے وہ نکلے لیکن تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں کہ چوائس نہیں تھی ہر مسلمان کو نکلنا تھا گرمی کا موسم تھا کھجوروں کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی اگر سارے مسلمان چلے جاتے تو مال کا نقصان بھی بہت تھا تو یعنی کہ جان کی بھی بڑی سخت آزمائش تھی اور مال کی بھی آزمائش بہت سخت تھی تیس ہزار مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اس کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں اور جو اس میں نہ ساتھ چلے ان میں سے کچھ منافق تھے اور کچھ کمزور ایمان والے مسلمان تھے ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہاں کمزور ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے یا ایو الدینہ آ منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے ایسا ہے تو تم کو معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سرو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کفار نے اس کو نکال دیا تھا یعنی ذکر آ رہا ہے ہجرت کے سفر کا جب ابو رضی اللہ ان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اِلّا فقد اللہ تنسرو فقط نسر اللہ از اخرجہ الدین کفرو سانی فلغار جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے ابو بکرد اللہ ان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول صاحب جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسی لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا غار سور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تو کوئی بھی وہاں پر ساتھی نہ تھا کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا صرف کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیے ایک مکڑی نے آ کر جالا بنا دیا اور کچھ پھول تھے جو وہاں پر اگ گئے یہ اتنی نازک چیزیں ہیں جن کی کہ عام طور پہ خود حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے رسول کی اللہ تعالی کو حفاظت کے لیے کوئی بڑی بڑی فوجوں کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی جس مخلوق سے چاہے وہ مدد لے لے اگر انسان اس کے دین کی مدد نہ کریں گے تو وہ مکڑی سے مدد لے لے گا کبوتر سے لے لے گا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو وقت گزارا تھا ابو بکر رضی اللہ اللّہ الن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بعد میں حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے ان کے اوپر اور ان سے کہتے تھے کہ ابو بکر یہ مجھ کو دے دیجئے اور میرے حصے کی ساری نیکیاں آپ لے لیجیے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 اب اسی کی بات آ رہی ہے تبو کی سات سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا بہت دور کا راستہ تھا تو منافق تو ظاہر ہے گھبرا رہے تھے وہ تو جان اور مال ہی ان کو پیارا ہوتا ہے اسی نے تو ان کو نفاق میں مبتلا کیا ہوتا ہے فرمایا لوکانہ اروداً قریب و سفراََََََََََََ قاصد لباؤ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ